اصا دیا ویکنا کوالت ہے سارے زمانے بن جائے لکھبا جناب تو پیشہ ہٹنے مطلب کسی نوجیک کرنا شروع کر دینا پھر کسی نے جناب جی اصل من پہنے کہ جناب فلانے صاحب نے فلانی دنیا دیا کتاباں پڑھ چنیا نہ کتابیں وینے دے و ادب جی اور لطف دی گل ویکو میں لال مشکل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 جلد نمبر تین صفحہ نمبر پانچ سو اکسٹھ پانچ سو یہ بھی اسلو جانتے سن ہے سر سر جمیاں تالیم کا حل نہ لیا جے اور مسلمان تر مار چڈن گے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 مبا شافلا نے کافلے مار چٹیا قتل کر چٹیا پند مر پی بار بار پڑھنا پاس مطمئن نہ لانت جی پوری قوم قتل ہو سکتی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 چلو یار چڑھ جا سارا جناب جی ایڈی مطلب دے صرف آپ چکر رنگ سرکار اور جڑا مسئلہ کوئی انگریز کے حق ایک جانا ہوں اگریز مطلب خوش تے جڑا مسئلہ ہوں تاکی ایک گھوڑے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 سات دی گروہ جی لکھتے سنڈی سارے بزرگ لکھ دیا سن سابق روز پا جا سمجھ نہیں لگی رواجی مسلا ہوں چلو یار چھ دو کم از کم ایسا دی تعلیم دی غرز و ہوتے خود سکول دتابیں نور لوگ پتنگانے کی کیا سکول دیا کتابیں چ نہیں لکھا کڑا ہے انگریزوں نے کہا ہم سکول کیوں بنا رہے ah. کیوں بنا ہے اگریزا نے خود بیان سکولوں دیا کتاباں لکھے نے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 اگر موقع دیکھیں کہ اسلام والوں کا ہے تو اس وقت اسلام ایسی لانتی کرو حکومت اچھا جی جان جائے گی کتاب فلانی <تصفيق> <آه تصفح> <ا� حسن> سکول کا دے فلانی جو فلانی نکڑ چالی کی فلانی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 مستفا تاریخ تو مستفا تاریخ پہ مستفا تاریخ تاریخ چل رہی سی نظام مستفا نفاذ لے دسو بھائی نظام مستفا نفاذ جو تاریخ چلتی پی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 سبحان جو جی اتنے بڑے باندھتے پھر اتنے جانتے ہیں.